الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكل النار قل قد جاؤكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم وبالذي قلتم فلما قتلتموهم ان كنتم صادقين فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاؤُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا قول بھی سنا جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالی فقیر ہے اور ہم تونگر ہیں ان کے اس قول کو ہم لکھ لیں گے اور ان کا انبیاء کو بے وجہ قتل کرنا بھی اور ہم ان سے کہیں گے کہ جلنے والے عذاب چکھو یہ ہے بدلہ اس کا جو تمہارے ہاتھوں نے پہلے بھیجا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں یہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کسی رسول کو نہ مانے بے شک وہ ہمارے پاس ایسی قربانی لائے جسے آنکھ کھا جائے تو اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو مجھ سے پہلے تمہارے پاس جو رسول اور موجزوں کے ساتھ یہ بھی لائے جسے تم کہہ رہے ہو پھر تم نے انہیں کیوں مار ڈالا پھر بھی اگر یہ لوگ آپ کو ابی جھٹلائیں تو آپ سے پہلے بھی بہت سے وہ رسول جھٹلائے گئے ہیں جو روشن دلیلیں صحیفے اور منور کتاب لے کر آئے سامعین ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے یہود <سلام> <سلام> کا <سلام> اللہ تعالیٰ کی شان <سلام> میں گستاخی <سلام> کرنا ابن عباس رضی اللہ عما فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری کے کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دے اور وہ اللہ اسے چند دو چند کر کے دے تو یہود کہنے لگے کہ اے نبی تمہارا رب فقیر ہو گیا ہے اور اپنے بندوں سے قرض مانگ رہا ہے اس پر یہ آیت لقد آخری ہی ناصل ہوئی پھر اللہ تعالیٰ انہیں اپنے عذاب کی خبر دیتے ہیں کہ ان کا یہ قول اور ساتھ ہی اسی جیسا ان کا بڑا گناہ یعنی قتل انبیاء ہم نے ان کے نام اعمال میں لکھ لیا ہے ایک طرف اللہ تعالیٰ کی شان میں بے ادبی کرنا دوسری جانب نبیوں کو مار ڈالنا ان کاموں پر انہیں سخت سزا ہوگی ان کو ہم کہیں گے کہ جلنے والے عذابوں کا ذائقہ چکھو اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ تمہاری پہلی کرتوت کا بدلہ ہے یہ کہہ کر انہیں ضلیل اور رسوا کر کے عذاب پر عذاب ہوں گے یہ سراسر عدل و انصاف ہے اور ظاہر ہے کہ مالک اپنے غلاموں پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں پھر ان کو ان کے اس خیال میں جھوٹا ثابت کیا جا رہا ہے یہ کہتے تھے کہ آسمانی کتابیں جو پہلے نازل ہوئیں ان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دے رکھا ہے کہ جب تک کوئی رسول ہمیں یہ معجزہ نہ دکھائے کہ اس کی امت میں سے جو شخص قربانی کرے اس کی قربانی کو کھا جانے کے لیے آسمان سے قدرتی آگ آئے اور کھا جائے ان کے اس قول کے جواب میں ارشاد ہوتا ہے کہ پھر اس معجزے والے پیغمبروں کو جو اپنے ساتھ دلائل اور براہین لے کر آئے تھے تم نے کیوں مار ڈالا انہیں تو اللہ تعالیٰ نے معجزہ بھی دے رکھا تھا کہ ہر ایک قبول شدہ قربانی کو آسمانی آگ کھا جاتی تھی لیکن تم نے انہیں بھی سچا نہ جانا ان کی بھی مخالفت اور دشمنی کی بلکہ انہیں قتل کر ڈالا اس سے صاف ظاہر ہے کہ تم کو تمہاری اپنی بات کا بھی پاس و لحاظ نہیں نہ تم حق کے ساتھی ہو نہ کسی نبی کے ماننے والے ہو تم یقیناً جھوٹے ہو پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں کہ ان کے جھٹلانے سے آپ تنگ دل اور غمناک نہ ہو اگلے اولو العظم پیغمبروں کے واقعات کو اپنے لیے باعث تسلی بنائیں کہ وہ بھی باوجود دلیلیں ظاہر کر دینے کے اور باوجود اپنی حقانیت کو بخوبی واضح کر دینے کے پھر بھی جھٹلائے گئے زبر سے مراد آسمانی کتابیں ہیں جو ان صحیفوں کی طرح آسمان سے آئیں جو رسول پر اتارے گئے تھے اور المنیر سے مراد واضح جلی اور روشن اور چمکیلی ہے